وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الصَّادِقُ الْقَوِيُ الْأَمِينَ محترم مجاہدین اسلام انصار مہاجرین اور سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ سو تین تیس اور 2012 میں پھر وہی انتخابات کے تماشے شروع ہیں پھر وہی انتخابات امی دواروں کے جھوٹے ناروں اور ملعون پھٹکار برستی تصویروں کا بازار گرم ہے سادہ مسلمانوں کو ادھر ادھر سے لا کر جلتے کیے جا رہے ہیں رقت ابلیس بڑے دھوم دھام سے جاری ہے شیطان ناچ رہا ہے جی ہاں شیطان ناچ رہا ہے ستر سال گزر چکے اور عالم اسلام خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں نہیں اتر سکی اس شیطانی ناچ میں عمران خان جیسا لونڈا اور بے نظیر کی لونڈیاں بھی شامل ہیں موسم لیگیں جو موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں بھی رقص ابلیس میں شریک ہیں کوئی نون ہے تو کوئی قاف کوئی اعجاز الباطل بن ضیاء الباطل گروپ ہے تو کوئی وٹو چھٹا گروپ ہے بھٹو کی ابلیس پارٹیاں بھی دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں زردالو گروپ شرپاؤ گروپ گنوا گروپ وغیرہ وغیرہ مزحکہ خیز تماشا جو کئی دہائیوں سے جاری ہے اس رقص ابلیس یعنی شیطانی ناچ میں جبے جب خبے والے تسبیح و مسلح اٹھائے لمبی لمبی داڑیوں والے موٹے موٹے پیٹوں والے وہ مولوی بھی حیران و پریشان ہیں جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن جمہوریت نانی کفر کی بحالی کے نعرے مارتے نہیں تھکتے جو جمہورے پاکستان شریف کے آئین سے تقدس کے گیت گاتے نہیں شرماتے تعجب ہے جو ہماری ان باتوں پر سیخا ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں ناراض ہو کر پاؤں پٹختے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے کبھی آئین پاکستان کا مطالعہ کیا ہے تو ان کا جواب نہیں میں ہوگا لیکن وہ بھی آئین پاکستان کے تقدس کے گیت گاتے ہیں ظاہر ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں واضح رہے کہ ہم جمہوریت کو صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ستھرا قکر سمجھتے ہیں جس پر دلائل سے انبار لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا صرف ایک سوال ہے جس کا جواب دینا نام نہاد مذہبی جمہوری جماعتوں کی ذمہ داری ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری طریقہ انتخابات اور جمہوری طرز حکومت اسلامی طریقہ ہے اگر آپ اسے اسلامی طریقہ کہتے ہیں تو زردالو کی اسلامی حکومت کے خلاف آپ کے احتجاجات مظاہرے ہڑتال وغیرہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں کیا پھر تو باغیوں کا حکم قتل ہے اور اگر آپ اسے غیر اسلامی طریقہ کہتے ہیں تو منافقوں کی چال کیوں چلتے ہیں کیا آپ پیشاب سے دودھ بنانا چاہتے ہیں کیا آپ نجاست سے خوشبو کشید کرنا چاہتے ہیں اے مسلمانوں آنکھیں بند کر کے چلنا عقل مندوں اور دیندار مسلمانوں کا طریقہ نہیں چنانچہ تمام مسلمانوں اور طالبان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان جمہوری جلسوں انتخابات کے مراکز اور جمہوری قائدین سے دور رہیں جمہوریت یہ ایک منکر اور برائی ہے اس کا خاتمہ لازمی ہے ہاتھوں سے اور زور بازو سے روک سکیں تو افضل ترین مقام ہے دوسرا مقام زبان و قلم کے ذریعے روکنا ہے تیسرا درجہ جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وہ ہے دل میں ان برائیوں کے خاتمے کی نیت کرنا الحمدللہ ہمارے طالبان کی یہ مبارک عادت رہی ہے کہ وہ ان صحافیوں کو قتل کرتے ہیں جو طالبان کے خلاف بھونکتے ہیں جمہوری طرز حکومت طریقہ انتخابات اور امیدواروں کے جھوٹے نعرے یہ شیطانی ناچ کا حصہ ہیں اور اسلام کے متوازی نظام ہے جمہوریت اسلام کے مخالف اور مقابلے قانون ہے جو یہودی اور عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے ان جمہوروں کے جلسوں کو سب و تاج کیجیے ان کی مجلسوں کو ناکام بنا دیجیے ان کے لیڈروں کو قتل کیجیے عام مسلمانوں کے نام خبرداری کے پیغامات جاری کیجیے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں سے دور رہیں پولنگ اسٹیشنوں میں دم دھماکے کرنا عین عبادت ہے بہترین سعادت ہے مسلسل تنبیہ کے باوجود جو لوگ ان انتخابی ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں اس سے ابلیس کا حصہ بنتے ہیں وہ ان دھماکوں میں مارے جاتے ہیں اس میں طالبان کا کوئی قصور نہیں ہزار تنبی کے باوجود جو نہیں سدھرتے جن کی اصلاح نہیں ہوتی وہی تو ہمارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ فہدر اللہ یہی تو دشمن ہیں بس ان سے احتیاط کیجئے اللہ انہیں ہلاک کرے میرے دوستو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں جس مقدس جہاد میں مصروف ہیں وہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہے اور وہ دشمن نظام یہی جمہوری نظام ہے جو اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہے چنانچہ عام مسلمانوں سے درد مندانہ گزارش کی جاتی ہے کہ انتخابات کی ہر قسم کی کاروائیوں سے دور رہیں جمہوری جلسوں پولنگ اسٹیشنوں اور امیدواروں کے لیے چوکنگ اور پوسٹر چپکانے کی کاروائیوں سے دور رہیں۔ طالبان سے گزارش ہے کہ وہ اس شیطانی نظام کے خلاف جیسے قبائل کے پہاڑوں اور جنگلات میں اور شہروں میں لڑ رہے ہیں اسی طرح گلی کوچوں میں اور بازاروں میں بھی لڑیں ان جمہوروں کے خلاف کمفلیٹ شائع کریں ان کے جلسوں کو ناکام بنائیں امیدواروں کی تصویروں کو پھاڑ دیجئے۔ جو لوگ جو کہتے ہیں, جو ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا ان سے کہہ دیجیے کہ, کہ رقص ابلیس اور جمہوری انتخابات اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ قاتل تکنہ فتنا وہ یقونتین اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کو فتنوں کے خاتمے کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ ڈرپو کو بزدل لوگ جہاد ہی کو فتنا قرار دیتے ہیں یہی تو یہ المین وہی الخائن صدق القاض وہی کردب امانت دار کو قائن اور خائن کو امانت دار جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہنے کا زمانہ ہے اے شریعت کے چاہنے والوں اسلام کے خاطر جلنے والے پروانوں فدائیوں اٹھیے اور جمہوروں کی نیندیں حرام کر ڈالیے ان کا آرام غارت کر ڈالیے ان کے دنوں کو راتوں میں اور روشنیوں کو تاریخیوں میں بدل ڈالیے یاد رکھیے جب تک ہم اسلامی نظام کو قائم نہیں کر لیتے ہر قسم کے سامراجی نظاموں کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاء واللہ واللہ امره وَلا اکثر الناس لا عالم قال تعالی وللہ ولی ولرسوله وللمؤمنین ولكن چن لا يعلمون عزت اللہ کا حق ہے عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے عزت اہل ایمان کا حق ہے لیکن منافقین ان حقائق کو نہیں جانتے اللہ تعالی ہمیں حق کی اتباع کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ